اولیا اللہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ جہاد افغانستان کا حیرت انگیز سچا واقعہ از ڈاکٹر عبداللہ اعظم شہید رحمتہ اللہ علیہ درج ذیل واقعہ ہمیں برادر فریدون نے سنایا جو ایک عرصہ تک کابل میں ہونے والی کاروائیوں میں شریک رہے کوئی آٹھ برس پہلے کی بات ہے کہ کابل سے متصل صوبہ لوگر سے تعلق رکھنے والے دو نوجوان لڑکوں نے جو کابل کی پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت تھے باہم مشورے کے بعد مجاہدین سے جا ملنے کا فیصلہ کیا دونوں چھٹیوں پر گھر آئے تو واپس نہ لوٹے انہوں نے اپنے علاقے کے مجاہدین سے رابطہ قائم کیا اور ان میں شامل ہو گئے وقت گزرتا رہا اور جنگ کی شدت سے خاک و خون کندن بنتا رہا آخر ایک وقت آیا جب ان میں سے ایک نوجوان اسی گروپ کا کمانڈر ہو گیا جس میں وہ شامل ہوئے تھے اور دوسرا ایک آزمودہ مجاہد کے طور پر گروپ کا رکن یہ مجاہد اپنے پیچھے صرف ایک بوڑھی ماں رکھتا تھا جس گاؤں میں اس کی والدہ رہائش پذیر تھی اس کے اور اس جہادی گروپ کی قیام گاہ کے درمیان کابل لوگر شاہ حائل تھی گاؤں والے مکمل طور پر مجاہدین کے حامی تھے اور یہیں سے ان مجاہدین کو روٹیاں پکوا کر بھجوائی جاتی تھی اپنی باری آنی پر مذکورہ مجاہد کی ڈیوٹی گاؤں پر روٹیاں لانے پر لگی تو اس نے کمانڈر سے اس عمر کی اجازت بھی لے لی کہ وہ اپنی بوڑھی والدہ سے بھی میل آیا کرے گا ایک دن صبح یہ نوجوان بیدار ہوا تو اپنے ساتھیوں سے بولا کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا اس کے ساتھ اس جملے کو اس کی دیرینہ خواہش سمجھ کر ٹال گئے پھر وقت مقررہ پر جب یہ مجاہد حسب معمول روٹیاں لینے گاؤں کی طرف چل دیا اسی رات کابل سے ایک بہت بڑا فوجی کانوائے اس شاہراہ پر گاؤں کے عین سامنے آن ٹھہرا تھا جہاں موجود چند مجاہدین اور کانوائے کے درمیان جنگ جاری تھی مجاہد نے یہ منظر دیکھا تو خود بھی اس جنگ میں شریک ہو گیا مجاہدین دشمنوں کو خاصا نقصان پہنچایا لیکن آخر کار چاروں طرف سے گر جانے اور گولیاں ختم ہو جانے کے باعث چالیس مجاہدین زندہ گرفتار کر لیے گئے جبکہ کچھ دیگر مجاہدین بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے روسیوں نے تمام گرفتار شدگان کے ہاتھ باؤں باندھ کر انہیں ایک بہت بڑے گڑے میں لٹایا اور اوپر سے بلڈوزر چلا کر منو مٹی تلے دفن کر دیا یہ نوجوان مجاہد بھی ان شہیدوں میں شامل تھا نوجوان مجاہد کی شہادت کی خبر اس کے گروپ کو ان مجاہدین نے پہنچائی جو بچ نکلے تھے اور جنہوں نے یہ دردناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس نوجوان کی شہادت کے دو دن بعد کا ذکر ہے کہ اس کی بوڑھی والدہ اس کے کمانڈر اور پرانے دوست کے پاس پہنچی اور اسے اطلاع دی کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ والے ٹیلے پر دشمن نے ایک نئی پوسٹ قائم کی ہے تم اپنے گروپ کے ساتھ محتاط رہو اور میرے بیٹے کو بھی منع کر دو کہ اب وہ مجھ سے ملنے نہ آیا کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آمد و رفت دشمن کی نظر میں آ جائے اور وہ اسے نقصان پہنچائیں مجھے اس سے ملنا ہوگا تو خود یہاں آ جایا کروں گی کمانڈر نے شہید والدہ کی یہ گفتگو سنی تو اسے ہمت نہ ہوئی کہ اسے اس کے جوان اکلوتے بیٹے کی شہادت کی خبر سنا سکے جس سے وہ تاحال بے خبر تھی اس نے شہید کی والدہ کو ایسا ہی کرنے کا یقین دلایا اور نہایت عزت و توقیر سے واپس بھیج دیا تین دن بعد یہی خاتون دوبارہ آئیں اور آتے ہی کمانڈر سے شکوہ کنا ہوئیں کہ تم نے میرے بیٹے کو بنا نہیں کیا چنانچہ اب بھی وہ مجھ سے ملنے گھر آتا ہے براہ خدا اسے حکم دو کہ وہ ایسا نہ کرے کمانڈر نے یہ سنا تو اندر تک لرز گیا اس نے خاتون سے استفسار کیا کہ کیا آپ کا بیٹا اب بھی آپ سے ملنے گھر آتا ہے خاتون نے اس بات میں سر ہلایا کمانڈر پسینہ پسینہ ہو گیا اور اس کی حالت غیر ہو گئی لیکن اس کے لبوں کی خاموشی پھر بھی نہ ٹوٹی خاتون یہ کہہ کر واپس لوٹ گئیں کہ اب بھی وقت ہے اسے سمجھاؤ کہ وہ دشمن کی نئی پوسٹ کے اتنے قریب سے گزر کر گھر نہ آیا کرے کیونکہ وہ بہت بڑا خطرہ مول لیتا ہے کوئی پانچ دن کے وقفے کے بعد وہ خاتون سہ بارہ کمانڈر کے پاس پہنچیں اب کے وہ قدرے غصے میں تھیں کہ کمانڈر کا سامنا ہوتے ہی انہوں نے اسے ڈانٹا کہ تم کیسے کمانڈر ہو تم سے اپنا ایک مجاہد نہیں سنبھلتا پچھلی بار جب میں تم سے شکایت کر کے لوٹی تو بجائے اس کے کہ میرا بیٹا محتاط ہو جاتا اس نے گھر آنا جانا پہلے سے بھی زیادہ کر دیا اور پچھلے پانچ دن سے تو وہ بلا ناگا روزانہ گھر آ رہا ہے کیا تم اسے روک نہیں سکتے کمانڈر جس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا ہوا تھا یہ سن کر تاب کھو بیٹھا اور چیخ کر بولا کہ تمہارے بیٹے کو شہید ہوئے آج دسواں دن ہے اس کمانڈر نے فریدون کو جب یہ واقعہ سنایا تو اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہے اس نے کہا کہ میرے انکشاف کے بعد شہید کا اپنی والدہ سے ملنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا